اس مبارک سلسلے کا سطرویں کیسٹھ کے واقعات سے معطر کر کے الحمد للہ فعید نبی بنا و شفیعہ محمد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 واجب الاحترام بزرگوں دوستو بھائیو عزیز نوجوانو الحمدللہ دروس تفسیر کے سلسلے میں ہم نے شب ہات آدا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 نہ اس کے ایجاز اعجاز کا کوئی توڑ پیش کر سکے ہزار داموں کے مطابق باوجود اس کے برابر کوئی ایک چھوٹی سی صورت بھی نہ بنا سکے اور اس کے بعد پھر جوں جوں علم بڑھتا گیا چونکہ آخر اب ہم قیامت کی طرف جا رہے ہیں ہر چیز انتہا پہ پہنچنا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 اور اس کے بعد یہ ہوا یہ تو مصر کا واقعہ ہے نا قریبا کا واقعہ ہے جہاں سات ہی تن کی اسرائیل جیسی ذہین زیرت اور مکار قوم آباد ہے کم از کم اسی واقعے کو ہی چیلنج کر دیتے کہ جی قرآن نے جو بیان کیا ہے غلط قرآن نے موسرا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ موسا علیہ السلام پیدا ہوئے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 فراون کی لاش کو دریا کے باہر پھینک دیا گیا کیا تک کے بنانے کے لیے چلو اسی بات کو چیلنج کر دیتے کہ جی قرآن شریف نے جی خبر دی بات ایسی نہیں ہے. کوئی فراون غرق نہیں ہوا کوئی دریا میں رستے نہیں بنے لیکن آج بھی پوری دنیا کا میڈیا جو ہے ہزار زور لگانے کے بعد آپ دیکھیں جا لاس ویگاس میں آپ جائیں وہاں باقاعدہ ایک کا ہے جس میں یہ سارا منظر دکھایا جاتا ہے کہ جناب یہ وہ دریا ہے جس میں علیہ اسلام گزر رہے ہیں اور فلاح گرک ہو رہا ہے اور فلاح کی لاش بیر مہنگی جا رہی ہے وہ خود دکھاتے ہیں تو دکھاتے بھی کہا ہے وہ اس شہر میں جو شہر سب سے شہر گناہ ہے یعنی جسے شہر خرابات کہا جاتا ہے لاس وی گاس ان کا جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا گیمبلنگ کا اڈا ہے پورے دنیا میں اور وہاں باسی گناہ کے آگے میرے خیال میں کچھ نہیں ہوتا اس کے باوجود وہ وہ لوگ کیونکہ اتنے بڑے یعنی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں وہاں صرف جوا ہے اور جا کروڑوں کا ارکوں کا جا ہوتا ہے وہاں اللہ وافرم ہے تو شراب ہے کباب ہے شباب ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں وہ بھی وہ منظر دکھا کے یہ بات تسلیم کرتے ہیں یہ واقعہ جو قرآن میں ہے ٹھیک ہے اگر غلط ہوتا کیوں دکھا رہے ہو اسی طرح سے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 اللہ کی ذات جو ہے وہ منتظہ ہے تمام صفات نقصان سے تو اس کا کلام بھی ہر بات سے نقصان سے پا ساری دنیا کے بڑے بڑے قواعد بڑے بڑے علماء قواعد علماء بہانی علماء بلاغت علماء فلکی علماء اقتصادیات علماء طبقات الارض دنیا کے علماء نے زور لگا لیا اور نقا قرآن میں جو کچھ ہے وہ اچھا قرآن باغ نے جب دریاؤں کا نقشہ کھینچا ہے سمندروں کا نقشہ کھینچا ہے تو بڑے بڑے جو نیوی کے بڑے بڑے ایڈمرل گزرے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے اتنی اچھی بات ہمیں بھی نہیں قرآن نے جب زراعت کے بارے میں ہمیں بدلایا ہے تو بڑے سے بڑے ہمارے کلچرل یونیورسٹیوں کے پی ایچ ڈی لوگ جو تھے وہ بھی ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ قرآن صحیح کہہ رہا ہے قرآن نے جب ہمیں میزائیل اور ایٹم کے بارے میں سمجھایا ہے تو ساری دنیا نے غور کیا کہ ابھی آخر وہ کوئی پتھر تو تھا نا جو پرندے لے کے آئے ہاتھیوں جیسے جسے والی جانور پہ پھینکا جائے اور ان کو بالکل ختم حالات کر کے رکھ دے دیں ہم سب سم ماقول ایسا کر دیں جیسے گھاس کھانے کے بعد جانور چلتا ہے نا پاؤں میں رگڑتا ہے تو اس کے بعد جو گھاس کی حالت ہوتی ہے بچے ہوئے کی کیسن معقول کھا کھا کے گالی کر کے پھینک دیتا ہے نا جانور اس کے بعد پاؤں سے رگڑ بھی دیتا ہے تو ان نے کہا یار کوئی چیز تو ہے کوئی ذرہ کوئی ایسی بلا تو ہے نا قرآن نے بتلایا نا ان کو کہ جب جن اوپر جاتے ہیں باتیں سننے کے اتباؤ شہاب چبکتا ہوا تارا صرف روشنی کی طرح لگتا ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے پہلے سفی نو علیہ السلام کشتی جو ہے نو علیہ السلام نے بنائی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 اور سب سے آرام دہ لگژری اور سب سے بڑے گونا ہوگا برقرار لیکن شکل وہی رہے گی جو آج سے چودہ سو سال, سال پہلے حضور نے فرمائی ہے شکل نہیں بدل سکے اچھا اسی طرح قرآن مقدس میں ایک لفظ میں ہمیں بتا دیا کہ اللہ نے سلیمان اسلام کے لیے ہوا کر لی، تھا کر لیتا تھا اسی لیے اقبال کہتا ہے نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ و دانش فرنگ کہ فرنگ انگ کا یہ جلوا علمی ترقی مجھے نہیں اندھا کر سکتی سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجب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 اور پھر ایک بندے نے نہیں دیکھا دو بندے نے نہیں حضور نے بنایا مکے والو آؤ دیکھو گلا ہو جاؤ اچھا انہوں نے جناب ایک اعتراض ڈھونڈا اسی بات پہ انہوں نے کہا جی اگر چاند دو ٹکڑے ہوتا تو باقی کسی ملک نے بھی تو ذکر کیا ہوتا نا بات قرآن کے یا قرآن کے ماننے والوں کے او تو کسی نے ذکر نہیں کیا بھائی پہلی بات تو یہ تھی کہ اس وقت کیا اس طرح کے وسائل تھے کہ صبح تک ٹیلیفون ہو جاتے سب کو یا اسی وقت رات کو جناب موبائل پہ آدمی جگہ دیتا آپ نے بچوں کو یا تم انڈیا میں ہو پاکستان میں ہو دیکھو جان ٹکڑے ہو گیا جلدی کو دیکھ لو پھر یہ موقع نہیں ملے گا دوسری بات یہ ہے کہ اوقات کا فرق ہے اب آپ حصل یہاں بیٹھے ہیں دس بجے ہیں کسی ملک میں ابھی سات بجے ہیں لندن میں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 کچھ کر لیں وہ آپ کا دوست نہیں بن سکتا جتنی آپ ہمدردی کریں ہوگا کہ نہیں یہ مسئلہ ہے اچھا اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس لیے پھر جب سارے مقابلے نہ ہو سکے نا جی تو اس کے بعد باقی صرف یہ بات رہ جاتی ہے کہ کسی طرح یار اب اس کا ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے چلو کوئی شخص پیدا کرو کم از کم مسلمان شبہ میں تو پڑ جائے نا تو ان شبہات میں سے میں نے کافی شبہات الحمدللہ ذکر کی اور ان کا جواب بھی جو اللہ نے توفیق دی اور علمان بھی کیا ایک شبہ ان میں اور تھا کہ جی مسلمان جو ہے سورت فاتحہ میں آتا ہے کہ مسلمان مانگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت بھرا سیدھے راستے کی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 اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ہاتھ میں لائز نہیں ہے کہتے ہیں جی یہ کیسے بات ہو تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ ان کا دوسرا شبہ اور دوسرا شبہ جو ہے وہ ہے تو کچھ علمی بات لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں جی کہ نسلاتہ قیمہ ینا ان سراط الینا جو ہے یہ ہے بدل مبدل من ہو جو ہے وہ ذکر کیا گیا پہلے احتن اسرات المستقیم تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کی ضرورت کیا تھی مبدل من ہو کے ذکر کرنے کی اللہ سیدھی بات وہ کہتے کہ کہتے تھے بات کو سمجھ سراط الا پھر یہ کیا ضرورت تھی کہ پہلے کہا جائے المستیم سرات الینا اندال تو یہ ان کا ایک قاعدے کے اعتبار سے قواعد کے روپ سے اپنا اعتراض چیزوں کو بہرحال سمجھ بھی ہو سکتا ہے پھر جس کے میں علوم قواعد کے ساتھ دلچسپی اچھا خدا کی شان ہے کہ اپنا حضرت کشمیری بہت بڑے محدث عالم گزرے اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ سب کی خدمات تمام علماء کی قبول فرمائے بڑے بڑے علما ہند میں آئے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے تو وہ کبھی کبھی فرماتے تھے کبھی کبھی قرآن شیف پڑھا رہے ہوتے تھے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 دونوں لگڑے تھے اچھے خدا کی قدرت ہے دونوں بٹری سے بھی اترے ہوئے تھے دونوں موتری بھی یہ بھی اللہ کی لیکن قرآن کے قواعد پر نظر تھی ان مجھے خود میں نے کسی جگہ دیکھا کہ سندی رحمت اللہ علیہ عبید اللہ سندھی رحمت اللہ بہت, بہت بڑے تفسیر قرآن سے ان کا عشق تھا اور ان کی بہت تفسیر الحام الحام الرحمان کی تفصیل القرآن بہت مشکل تفسیر ہے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 اور یہ سب سے پہلا خلیفہ ہے غلام محمد قادیانی کا اور اس کے گمراہ کرنے میں یعنی اگر پچاس پرسنٹ غلام محمد قادیانی کی اپنی بدبختی ہے تو پچاس پرسنٹ اس کا نور دین کا یہ جتنی عربی کی عبارات ہیں نا اور جتنی عربی کی اس کے بشین گویاں ہیں اور عربی نقات میں بات ہے یہ ساری نور دینی عبادت تھی مرزا اتنا بڑا عالم نہیں تھا وہ تو عربی نویز تھا بیٹھ بیٹھ گیا لکھتا تھا اور اس کے بعد وہ تو پھر سرکاری نبی بنا نا لیکن اس کا علمی کام جو تھا نا سارا یہ بدبخت کرتا تھا لوگ دی. اب دیکھیں کہ وہ میں اس کا خلیفہ بنا گمراہ ہو گیا لیکن قرآن سمجھتا تھا اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ انگریزی ترجمہ سب سے پہلے محمد علی نے کیا انگریزی زبان میں جو ترجمہ قرآن کا آیا ہے ہمارے انڈو پارک میں سب سے پہلے محمد علی نہیں کیا وہ کاتیاانی تھا, ہی تھا، مرزا ہی تھا لاہوری کاتیانی مرزا دو قصہ ہیں، ایک قادیانی ہے ایک لاہوری ہے وہ لاہوریوں کا بڑا تھا لاہوری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب مجدد تو تھے نبی نہیں تھے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 اب اس کا دوسرا مقام شرک سے بھی بچے اور قبائر زلوب جو ہیں بڑے بڑے گناہ آدمی کو برباد کرنے والے ان سے بھی بچے وہ بھی متقی یہ بندہ بڑا متقی ہے ماشاءاللہ بڑا پرہیزگار ہے یعنی گناہوں سے بچنے والا ہے وہ بھی مستقل اچھا ایک اس کا تیسرا درجہ ہے متقی کا وہ یہ ہے کہ صرف قبائل سے نہیں بلکہ سغیر گناہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچے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 تو اسی لیے اور ہمان بھر میں کہ ہدایت کے مراتے کو مقامات ہیں جب بندے کو ایک مرتبہ ایک سیڑھی مل گئی تو اگلی سیڑھی پہ جانا چاہتا, اس جانا چاہتا ہے پھر اس سے اوپر جانا چاہتا ہے پھر اس سے اوپر جانا چاہتا ہے پھر اس سے اوپر جانا چاہتا ہے ہدایت کے اسٹیجز ہیں مقامات ہیں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 وہاں تو اسی لیے بعض علماء اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے اراۃ تری ایک ہدایت مانا ہوتا ہے موسل ال مطلوب اراۃ تری کا کیا معنی ہے مثلا آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی فلاں ڈاکٹر صاحب کہاں بیٹھتے ہیں انہوں نے کہا بھائی آپ ایسا کریں نا یوں چلے جاؤ یہ ایمرجنسی سے سیدھی راہداری جائے گی اندر چلے جاؤ پھر وہاں پوچھ رہے نا کہ ایداد کون سے ہیں اور پھر وہاں کمرہ نمبر دو تین چار پانچ یا فلاں میں ڈاکٹر صاحب ہوں گے تو راستہ دکھا دیا اس کو کہتے ہیں انہا ادب ترین کہ پوچھنے والے کو آپ نے بتا بھی دیا اشارہ بھی کر دیا رستہ بھی دکھلا دیا کہ بس اب یہ سڑک لے کہ ایسے یہاں سے جاؤ اور یہ گیٹ ہے پھر یہاں سے جاؤ گے یہ ایمرجنسی ہے پھر سیدھی راہداری جا رہی ہے اس میں جاؤ گے اور سب تو یہ بھی ہدایت ہے آپ نے ہدایت تو کی ہے اور ایک ہدایت کا مانا ہوتا ہے موسل ال مطلوب کیا مانا میں نے پوچھا کہ یار پڑا ڈاکٹر صاحب کو میں نے ملنا ہے وہ کہا بس اور کہا جی آئیے اس نے میرا ہاتھ پکڑا لے کے وہاں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے رام لائک جناب یہ آپ کے مہمان ملنے رہے ہیں تو یہ بھی تو ہدایت ہے ایک نے صرف راستہ دکھایا دوسرے نے منزل پہ, پہ پہنچایا تو اس لیے قرآن میں آدمی دعا مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں اس منزل پہ پہنچا جو اصل ہماری اسی لیے جب مومن جنت میں جائے گا وہاں کیا کہے گا الحمدللہ حمد لہری ہدانہ لہذا ببا گن اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ راستہ بتلایا تو نے یہاں پہنچایا اگر آزادی نہ ہوتے تو کوئی ہمیں نہ پہنچا سکتا اس لیے کہتے انہ دن سوات المستقیم کہ ہمیں اس منظر مقصود پہ پہنچا اور اسی طرح بعض الما نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا مانا یہ ہوتا ہے اللہ بدنا ہدایتی اللہ ہمیں ہدایت پہ ثابت قدم رکھ آج ہم نماز پڑھیں اللہ کل بھٹک جائیں گمراہ ہو جائیں بس ساری نمازیں بھی گئی سب کتنے لوگ ہیں نمازیں بدل گئے کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ نمازیں پڑھنے والے بھٹک گئے اچھا کتنے لوگ ہیں فاسق فاجر شرابی کبابی اللہ نے پلٹا دیا اور جناب وہ مستقیف رزگار بن گئے اس لئے آدم دعا مانتا ہے کہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اب صراط الذين انعمت دون بدل مبدل منه کا ذكر کیوں هو؟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 اب اگر مجھے سیرات تو مل جاتا سڑک بھی مل جاتی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 اللہ کے ہر دور میں جو سارے بندے ہوں ان کی صحبت اختیار کرو اس لیے احدیت پر اچھا اسی میں اب آپ نے اس بات کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ وہ بھی اس کا جواب بھی ہو گیا کہ اللہ برواتے اندیمن اچھا میرے بابو آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں حضرت آپ کا انعام داد جب آئے سکا چاچا ابھی طالب حضور تشیم لائے کوشش کی کسی طرح میرا چاچا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اور میں آیا اب بھی کل کلیمت نا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو مجھے اپنے اللہ کے سامنے کیس پیش کرنے کا جھگڑنے کا موقع تو دو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 ساری زندگی میری برادری کہے گی ابھی تال موت سے ڈر گیا قبر سے ڈر گیا اس لیے میں اس آر کو اپنے نام کے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا ان اللہ آبائی اندی نبد الف میں اپنے باپ دادے کے طریقے پہ ہوں حضور اٹھائے اکانک ایون حدین حضور بہت غمناک تھے غمگین تھے حضور کو بڑی پریشانی تھی کہ میرا محسن ہے میرا چچا ہے ہم سکھ میں میرا ساتھ دینے والا لیکن وہ بھی جہنم میں جائے گا اس لیے کہ کلمانی پڑا اللہ نے فرمایا میرے بدنی نہ کلا تحدی منا ببتا راستہ دکھلانا تو تیرا کام ہے لیکن منزل مقصود پہ, پہ پہنچانا تیرا کام نہیں کافی کے ہدایت تیرا کام نہیں آپ کے سمے ہے کہ آپ نے دعوت دے دی, دی آپ نے کلمے کے لیے کہہ دیا کل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 سمجھا گیا کہ ہدایت کا مفہوم کیا ہے ایک ہے راستہ دکھانا اللہ نبی اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ راستہ دکھائیں لیکن اس کو منزبے مقصود پہ پہنچا دیں کہ موت بھی اس کو ہدایت پہ آئیے سلح کیا کتنے لوگ ہیں ہدایت پہ رہے بھٹک گئے اچھا جی اب اس کے بعد وہ شباہ کرتے ہیں کہ اہدین السراط المستقیم سراط الذین انامتا علیہم غیر المغضوب علیہم وغضالین یا اللہ ہمیں ان کا راستہ جن پہ تُو نے انعام کیا نہ جن پہ تُو نے غضب کیا نہ جو گمراہ ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی جن پہ انعام جب ہو گیا جب انعام ہوگا تو وہ بات ہے کہ اس پہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہوگی انعام ہوگا تو گمراہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اچھا جب مغزوب ہے تو کل و ان کل مغزوب ہر مغزوب گمراہ ہوتا ہے اور ہر گمراہ جو ہے محضوب ہوتا ہے پھر ان کو اللہ تعالیٰ کیوں کا نہ وہ جن پہ تو نے غضب کیا نہ وہ جو گمراہ ہوئے وہ کہتے ہیں جی تو کیا جس پہ غضب ہو گیا گویا گمراہ ہے اور جو گمراہ ہے وہ غضب ہے تو یہ دو چیزیں علیحدہ کی وہ ذکر کرتی باپ کو سمجھیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی بازی با میں یہ آتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم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 اور پہلے دن سے قرآن ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ بردو بلحم ہے یہ بال ہے یہ گمراہ ہے ان پہ لانت لیکن یاد رکھو یہ بھی گلتا ہے یہ بھی اللہ کے دین پہ اور اسلام پہ لگا قرآن نے تو اہل کتاب کی تعریف کی پھر وہ آئے تھے کیوں نہیں پڑھتے ہو دل کتاب تابن تاریخ اللہ بنواتے ایسی کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو تم ڈھیر سارا سونا دے دو لیکن وہ امانت سے قائم رہے گا کبھی تعلق نہیں کرے اسی لیے قرآن عرصہ اپنے مریم کے جو صحیح ماننے والے اس خاص اللہ سب ابن مریم ان کی تعریف کرتا تھا وہ تو تھے آپ کو نہیں نظر آتی مغد بنے ہم نظر آتی آخر وہ آئے تھے ہم کیوں نہیں پڑھتے اسی طرح قرآن بہت کہتا ہے کہ پھر ابوی دیکھو کہ یہود بھی ہیں لیکن نسارا بھی ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ زیادہ اداوت یو دونوں مشرقین کو ہیں لتا جنا اشداوتینا نوارا زال کبھی انسی سین ادا اللہ نے فرمایا دین سارا ہیں لیکن مسلمانوں سے محبت کرنے والے ہیں ان میں بڑے بڑے علماء ہیں ان میں کسی سین ہیں ان میں بڑے بڑے راہب ہیں ان میں بڑے متاباد لوگ ہیں تکبر بھی کرتے اور جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے ان کی آنکھیں آنکھوں سے تب ہو جاتی ہے بہ پڑتی ہیں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 اتنا کمزور ہو چکے ہیں کہ جس کا یعنی کوئی سفر نہیں کر سکتا جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ اب دریا کا اترنا دیکھے کہ جب دریا چڑھتا ہے تو اس کا چڑھنا دیکھے پھر اب اترنا کہ ہمارا کیا ہے؟ بلو آپ دیکھیں کہ قرآن باغ نے تو ہر جگہ ان کو نہیں مشرقین کے بارے میں قرآن کا خطاب دیکھیں اور قرآن یا ہیں <سلام> آہلن... کتاب اے کتاب والو نا بہن خوب قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب سے زبیا حلال قرآن کہتا ہے اہل کتاب سے رشتے داری حلال نکال کر سکتے ہو کیوں وہ باتیں یاد اب یاد رکھو کہ کیوں غضب ہے یہ حوض پہ کہ انہوں نے علیہ السلام کا کہنا نہ مانا جب اپنے نبی کا کہنا نہ مانا تو غضب آیا نا اپنے نبی کا کہنا نہ مانا تو کون ستم خاص ہمارے نبی کے کہنے کی بات تو نہیں ہے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 کہ ہر پتھر کے پیچھے بھی اگر کوئی یہودی چھپنے کی کوشش کرے گا تو وہ پتھر پکارے گا کہ دار یا مسلم ورائی یہودی ان فقت لو گئے مسلمان ادھر پیچھے یہودی چھپا ہے مارو اس کو یہ حدیث ہے کہاں جی ہے تو کہتے کہ جناب جب یہ حال ہو بہت کا تو کیسے مسلمانوں سے سلو ہو سکتی ہے میں نے کہا کہ یہ تو دیکھو یہ بات کیا وقت کس وقت ہوگا حدیث تو تم نے پڑ لیا لیکن وقت کا خیال نہیں کیا وہ چونکہ اور کیا مطلب میں نے کہا یہ اس وقت ہوگا جب عیسا علیہ السلام ہوں گے جب عیسا علیہ السلام زمین پہ اتریں گے تو پھر تو نسرانیوں سے کہو نا کہ تمہارا نبی ہمیں مروائے گا نا ان سے تو تم ملے ہوئے جھگڑا ہمارے ساتھ ہے تمہارا کل کی بات کرو یہ واقعہ کب پیش آئے گا جب عیشا علیہ السلام آسمانوں سے اتر آئیں گے ان ترجیح انو یوگ سے شریبی تو ان کا معاملہ تم جانو اور وہ جانے ہمیں کیوں کہتے ہو ہم نے تو تمہیں مدینہ میں بھی پڑھا دی ہم نے تمہیں خیبر میں بھی پڑھا دی دشمن بھی ہمیں سمجھتے ہو اور جب تم نے ہم نے تو سب سے پہلے ہمارے نبی پاک نے تو میسا جو ہے میسا کے مدینہ کی آج معاہدہ ہوا ہے ہوا یہودیوں کے ساتھ اگر ہمارے نبی کے دل میں ایسا بغض ہوتا تو وہ تمہیں اتنی اہمیت کیوں دیتے اللہ کا قرآن یہ کیوں کہتا کہ بلا کہ یہ ہوتا ہوں آج ہم نظر آئے یہ جب اسلام لائیں گے ان کو تو میں ڈبل ثواب دوں گا ایک پہلے نبی پر ایمان لانے کا ایک محمد ملتفا پر ایمان لانے کا تو پھر وہ چونکا کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہے وہاں میں نے کہا کہ یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی نا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 تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یاد رکھو کہ ان پر اللہ کا غضب کیوں آیا دیکھو نا سراج الدینہ بات سمجھے اللہ کے قرآن کو ان امتا جن پہ تو نے انعام کیا وہ کون ہیں ان نبی جو نبی گزر گئے سارے نبی حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ السول تو اگر ان نبیوں کو ہی ہم ہے تو یہ مغضوب کب بنے یہ صرف ہمارے دور میں آ کے مغلوب بنے یا ان پر علیہ السلام کے زمانے میں آیا انہوں نے بت پرستی جو شروع کی کہ سامری نے ایک مچھر بنایا اور یہ جناب پوجن رکھ گئے اسی پر ان پر جو عذاب آئے قرآن سوال واقعے کو نقل فرمایا اچھا خوشان عید سلام نے ان کو جب کہا کہ چلو جی جہاد کے لیے نکلتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں جی جہاد نہیں کرتے کیوں جی? ان نے کہا جی نفیہ قومن جب آئی بڑی بڑی طاقتور قوم ہے پہلے ان کو نکالو پھر ہم جہاد کریں گے ان کو تو نکالو جی کیسے کرو جی قوم اچھا اس کے بعد جناب یہ ہے کہ کے اندر جب تم پھرتے رہے تو حضرت مصر علیہ السلام اپنے نبی کے زمانے میں تم بھٹکتے رہے اچھا تم میں سے جو بھی اسلام لے آیا اسلام نے تو سینے سے لگا لیا عبداللہ علیہ السلام کون سے اسلام تو اتنی رواداری ہے کہ جو منافقین کا یہودیوں کا سب سے بڑا سردار ہے عبداللہ ابن بھائی حضور نے اس کا جنازہ پڑا اپنا کمی سے اتار کے اس کو کفر میں پہنایا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 اس کی دیت کے لیے ہم چندہ کر رہے ہیں تاکہ اکٹھے ہو کے بیچارے کو جیل سے جیل سے چڑایا جائے تو تم لوگ بھی ہمارے حادی کو چندہ دونوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے آپ کو شیم لے آئے جس دن آپ آئیں گے نا حضور جتنا آپ فرمائیں گے ہم چندہ دے دیں گے یہاں حضور کو دعوت دے رہے ہیں اپنے آدمی کو اپنے قلعے کی دیوار کے اوپر بٹھا رہے ہیں پتھر لے کر بڑے بڑے تخرے کہ ہم دیوار کے ساتھ حضور کو بٹھا دیں گے تم اوپر سے پتھر پھینک دینا اس لیے ہمیشہ سمجھیں بات کو سمجھیں کہ غیر دل علیہم علیہ ان پہلی بات یہ ہے کہ اس سے مراد صرف یہود و دسارا نہیں ہیں کبھی ذکر جز کا ہوتا ہے مراد کل ہوتی ہے جن پہ تیرا غضب ہے اور جو کو کرتا رہا ہے یعنی کافی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص تعین نہیں اچھا اگر ہم روایت عبداللہ اب ابن ابر ابن کو سامنے رکھ بھی دیں کہ اس سے مراد یہود و دسارا تو یعنی وہ بھی ہے ایک مثال ہے یہ نہیں کہ یہود السارا پہ تو غضب ہے مشرقین پہ نہیں ہے یہود السارہ پہ تو اللہ کا غضب ہے اور آگ پرستوں پہ پر, عادت پرستوں پہ پر, مجوسیوں پہ ہندوؤں پہ وسریوں پہ نہیں ہے دہائیوں پہ نہیں ہے شیوئین پہ نہیں ہے نہیں تو اس لیے ان کا ذکر کیا گیا کہ غیر بہدوبہ اچھا دوسری بات ایک اچھی طرح سمجھیں کہ آدمی جو ہے نا جی چار حالتیں ہوتی ہیں کیا مانا اعتکاد بھی صحیح ہو عمل بھی صحیح ہو اے. اچھا اعتکاد بھی غلط عمل بھی غلط یہ دو اعتقاد تو صحیح ہو عمل غلط ہو یہ تین اچھا عمل تو صحیح ہو اعتکاد غلط ہو یہ چار حالتیں ہوتی ہیں ان چار حالتوں سے کوئی بندہ دنیا کی کائنات میں نکل ہی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 لیکن جن میں فساد عقیدہ ہے ان پہ اللہ کا حضف آ گیا اور جو گمراہ ہیں کیا مانا یعنی اللہ کو تو مانتے ہیں نا گمراہ ہیں عمل میں گڑبڑ ہے اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے ساتھ اچھا تعلق وہ ابھی عقیدہ ہے لیکن گمراہ ہیں پٹری سے ذرا اترے ہوئے ہیں وہ نسارا ہو گئے اسی لیے یہی دیکھیں کہ حضور کی زندگی میں یہود سے تو جنگ ہوئی ہے لیکن نسارا سے کبھی جنگ نہیں ہوئی سرکار دو عالم کے زمانے میں نسارا سے جنگ ہوئی نہیں یہود سے ہوئی اچھا مشقین سے ہوئی وفد میں جراد کا آیا انہوں نے جب بات کی صلی اللہ سلم نے کہا کہ جی ہم جگڑا نہیں چاہتے ہم سلو کہتے ہیں جزیہ دیں گے ہم آپ کے تابے رہیں گے اچھا جب سپریم پاور ہے ان کی رکھ کی حضور مکے سے تبو کا آ گئے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 اس لیے عقل بندی کا تقاطے یہی ہے کہ ہم لڑنے نہ جائیں کیوں اپنی قوم کو برباد کرواتے ہو اچھا سارا نظران کے ساتھ حضور نے جب ملازرہ کی آپ بات ہوئی پھر مباحدے کی دعوت دی تو عبد المسیح کی قیادت میں وفد آیا سا ساٹھ آدمیوں کا وفد تھا رات میں جب ن سارا ہوئے انہوں کہا کیا انہوں نے کہا بالکل نبی سے مباہلا نہ کرتا وہ اللہ کا سچا نبی اگر مباہرہ کریں گے ہم برباد ہو جائیں گے سلو کر جو کچھ مانگتے ہیں دے دو بس سلو کر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 خطرہ اگر تھا و یہودیت سے تھا کہ امت مسلمہ کو جب بھی فتنوں پہ فتنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا تو یہودیت السلانی آج بھی مسلمان دیکھو کہ عقیدے کے اعتبار سے جو اس میں بری عقائد ہیں تشدد ہے افطراک ہے شرک ہے بدعات ہیں وہ سب یہودیوں کا اثر ہے اور عمل کے اعتبار سے مسلمان جتنا بگڑا ہوا ہے لباس میں شکل میں صورت میں سیرت میں کھانے میں بیٹھنے میں وہ سارا نسارہ کا اثر ہے یعنی آج بھی مسلمانوں میں وہی نفاق ہے جو یہودی میں نفاق اچھا یہودیوں میں جیسے تو و تو افطراک ہے آج بھی مسلمانوں میں تو شدت و افطراک ہے یہودی جیسے کہتے ہیں کبھی تو کہتے ہیں جی کہ یہ ہمیں عذاب ہوگا ہی نہیں نہ ہم اللہ ہو کبھی کہتے ہیں نندمسن ناروئندہ یامم ماد ہاں عذاب تو ہوگا لیکن چند دن اس کے بعد بس تو وہی جتنے دن عبادت کی تھی نہ بچھڑے کی بس اتنے دن ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا تو جیسے وہ بدھ زبدم ہے اسی طرح مسلمان بھی بدھ سبزم ہیں کبھی ملتدم پہ کھڑے ہیں یا اللہ اور کبھی کہتے ہیں یاد آتا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 کچھ نہیں ہوتا ہے برتن دوسرا استعمال نہ کرو عورت کو اگر پچاس بھی اس استعمال کرے راسوگ ہوگا کل کی بات ہے کیونکہ ہمارے لوگ اندھے موت کے دور جاتے ہیں ان کے سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی لکھی ایڈوانس کو اس سے بڑی گیم کو دنیا میں پیدا نہیں جو کچھ ان کے پاس ہے تو مسلمانوں کا چڑایا ہوا ہے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 لیے کہ نہ وہ جن پہ غضب کیا گیا یہود نہ وہ جو نصارہ ہیں اللہ سے دعا کر اللہ صد اتنا ایمان اللہ عمد اتنا حصل الختم اللہ عمدہ یا یار یا رحیم لڑکی ہے جس کو حکومت سے پنشن ملتی ہے اور ایک دفتر سے اس کو زکوٰۃ کے پیسے بھی ملتے ہیں اصلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے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 کہنا ہے کہ آپ ٹیوٹ بولیں گے کہ میں زبات دو تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ چھوڑ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو اپنے خزانہ غائب سے دے رہے ہیں انشن ملتی ہے کسی کی محتاج نہیں ہے اچھی بات یہی ہے کہ ہم بچے آئیں اللہ محمد